روز تالا دشمان بوجھ فریاد ہے کہ مولا ہر شرف اتنے تو اپنی رحمت کی راج میں بنایا نہیں جا سکتا جہاں دوستوں نے اس محفل پاک استعمال فرمایا جہاں دوستوں نے اس محفل کے استعمال میں حصہ جو دوست دونوں نزدیکوں ٹھیک محفل ہوئے ہو مولا سونا سب کی جی حاضری آپ قبول دا. ایک حدیث پات بیان کرڈی سلاح واسطے پوری قوم کی سلاح واستے ایک گل جناب دے سامنے رکھنا ساڈے اسلام دے اندر اسلام دے اندر. نات پہلے آئیے یا تبلیغ پہلے آئیے نات خان پہلے آئے نے یا مبلغین اسلام پہلے آئے جی چنگا نہیں لگتا گجراتی مخالفت ہوتی ہے وہ گل نہیں ہے سلاح واسطے گل کر رہے ہیں پہلے نبی پاک سرکار نے اسلام کی تبلیغ فرمائی پھر فر حضرت حدرت ہسانات پڑھائی وی دلیل ہوئی حضرت آسان بن ثابت والی ہے وہ حضرت آسان بن ثابت سرکار کول جو نبی باغ سرکار دی مدح تعریف نات گوئی دا طریقہ سلیقہ اور آپ دی تعریف دی اجازت جو کچھ بھی ملے آپ نبی باغ سرکار دے دی دین دی تبلیغ دے سدقے ملے تاریخ کوائے اسلام نال نہیں فیلیا اسلام نات نال اسلام دا کم جدو بھی کیتا ہے کیا کسے اللہ دے فقیر نے کیتا کیا اور فقراء و سوتیا دا رنگ صحابہ کرام بلکہ رسالت سلو والی وسلم سرکار آپ صحابہ تابا تابعین یعنی طریقہ کہ جو انہیں اسلام کی خدمت واسطے اپنایا اگر کسی نے وہ طریقہ بنایا اپنایا اس طریقے نال اسلام پھیلتا ہے وکرنا نات نال اسلام میں کہنا جی اپنی حالت سب چو کرو میں عالم نہیں ہوں میں اپنے آپ میں عالم نہیں کرنا اور نہ میں عالم ہوں اور میں علماء کے درد غلام ضرور علماء یا پکا اگر ساری قوم نے علماء لما ہی انج کرنا ستی تھکی ہوئی قوم علماء دے کے حوالے کرنا بھی چلو یہ ہوں تھوڑا بار کسی بھی ریجا لا جدو اصل لوگوں لما یہ کام شروع کر دیتا دے لما یہ کام کرنا مل مجھے یہ دس سانوں اسلام کی سانو اسلام کی دسنا ہے سانوں اسلام دا پتا کیون لگنا ہے اسلام کو اصا آگاہ کیون ہے کیونکہ یہ لوگ نے جو اسلام دس دے جو سب سبلی کرتے ہیں حقائق تو پردہ شکر ہے تو جی اصل یہ دو نبری شروع کر دیں تو پھر سانوں اسلام تو وابستگی کھویں حاصل قوم نے یہ رسم رواج پھڑے ہیں نتیجہ یہ نکلے آئے. اللہ علا ما ماشرہ اسلام تو کرتا رہو نہ حرام کا پتا نہ حلال کا پتا نہ جائز کا پتا نہ پتا ہے نہ فرض کا پتا نہ واجب کا پتا نہ سنت کا پتا ہے بس یہی عقیدہ رکھی بٹھا کہ میں مسلمان بن گیا تو جنتی بنے بیٹھا بس جے جی کسی دے کن کمان جنت سی لگنی مولا سونے سوا لاکھ نبی بیچنے کی نبیا نے آ کے ناگ خان تیار کیتے ہیں یا مبل تیار کیے سچ دسیا اجن لوگوں پیچھا سٹیا جائے اور کن چس کا چسکا پورا کرنے واسطے لوگوں سٹیج دی زینت بڑھایا جا رہی ہے جہے سٹیج دیا دی قابل ہی نہیں ہے آلہ ادرت کی مل برکت فروغ فرمایا ہے جس بندے سنت رسول دی شرم جا آی نہیں ایسا بندہ سٹیج نہیں آ سکتا کیوں جس بندے نے سنت شریف کی ادبی یا توہین کی وہ تو واجب توہین خود ہو جاتا کھڑے اور یہ تھا عزت دی توہن والے بندے عزت علی تھا دل موومنٹ کا کام نہیں ناج کا انکار نہیں پر ناج بڑھنے والا نا بھی ایسا ہو جا کم از کم ظاہر تے حسان واپ ہو گل गल میری گلت ہوگی اٹھ کے کہہ دیا جب گلط جبی تعریف کرنی ہے کم از کم وہ شکلو سورت اسلام لگے ایسے ڈوبے ہیں ایسا ڈبیا قوم سر پیچھے ایسی لگی ہے کہ اولا ماں دینے اسلام دینے اسلام کے بیان نقیقت چھڈ کے ان لوگوں نے پیچھے توڑ پے کہ جنہ کو حقیقت نہیں ہے مہالک سر اور دوسرا دکانداری انہ وقت ہو گیا ساڑھے یار یہ تقریر سنو سنو اسلام ایسی ہے نہ زور سنای شاید نہ زور بعض علماء باد نے فرمایا بندہ قرآن بات پڑھ رہا ہوفسی طور سے تباہی طور سے دل اکتا جرمایا بس کر قرآن باغ دی بس بندی کیوں یہ اکتا کے پڑھنے والی شہری ہے دل پڑھنے والی بندہ پڑے تو تاسگی نہ اسلام کا جڑا بیان ہے وہ بھی تو قرآن ہے لیا قرآن جدو بیان ہو بیان کرنا لاوی پورے دم چ بیٹھا ہوگا سننے والی پورے ہوش بیٹھا ہوتا جائے یا تن کے سناو والی شاید ہاں یہ کام انہوں جنہ لوگوں نے اسلام کاروبار سنا لیا الحمد للہ دوستوں کے واسطے بسے تدریس پیش کر دوں آخار صلی اللہ علی والی وسلم نے فرمایا فرمایا سیاتی زبان ان آلا یہ فر رو نمل او قریب میری امت زمانہ آئے گا اس زمانے والے اولا فقہات سے گے یا دوسرے مانیہ اندر نفرت کر پھر رو من العلماء لما پہا گے نفرت کرے حقارت دی نگاہ وے اور سونے لبی فرمایا زمانہ قریب آنا ہے اس زمانے والے, اس زمانے والے اولا بات فوکا ہاتھ نفرت کرسن گے دون کچن گے آخ گے یار نسو یہ لوگوں کو حداں بیان کرتے ڈکے پے سڈیا ترقیا دیا راول کے اندر ڈکے پتلب یہ کہیں نہ کرو شراب نہ پیو سوت نہ کھاؤ کرو کرو بے حجی نہ کرو بے پردگی نہ کرو نہ انصافی نہ کرو دیا حداں بیان کرتے لے لیا یہاں کو دور نسو ہوں بہت سیل نے جڑا سبب بیان فرمایا فرمایا ان لوگوں کے نس کا سبب تین کی دی نفرت ہوے گی ان کا نسنا بجنا نفرت کرنا یہ دی وجہ ہوگی وجہ دی وجنال وجہ دی وجہ قرآن کی وجہ حد کی وجہ لوگوں مستفا دیا کام چنے نہیں لگن گے دی, حضور دی, دین دی دین نفرت رکھ والے آنگے نسنا لے گے سچیاں گلوں تو نسنا لے گے اور وہ گل کدی برداشت کے خلاف ہوے گی کر کے فرمایا تھوک ہاتھ گے دوسری روایت کے دراؤنڈ میرے سونے نکیل فرمایا گا مومن دی قدر انی رہ جاوے گی کہ کھوتے تو انہوں گہ سمجھا جائے گا یعنی اسلام رکھن والے دی. رب سونے سے ایمان رکھن والے کی نبی پاک دی رسالت نبوت نگوت ایمان رکھن والے بھی ادبت قدر این گٹ جائے گی لوگوں حکارت کی نگاہ ویخن گے نفرت دی کی گا وے ان گریب خدا کی قسم گڑنا لگتا سونے لبی جس نے زمانے دی گل ہے کی لگتا اوی زمانہ آ گیا پگر نہ سونا نبی اپنی مراد آتی بہتر جانتے ہیں یا مولا سونا بہتر جانتا ہے پر لگتا آ سارے لگتا ہے جا بندہ مولوی نہ ہو, نہ ہو شریف رکھ لے وہ کول بھی لوگ نفرت کرن لگ پ وہ کو بھی ہٹن لگ پہ لگے یار نے وہ داڑھی رکھ اور قربان جاوا سب تو زیادہ مشکوک سب تو زیادہ خطنے بات اس معاشرے کے اندر گاڑی والوں سمجھا سفر کریے حال ہے جہاں بندہ خالی داڑی شریف چ رکھے ہوئے اس پتا محنت سڑی آخار بڑی وداج بڑی داڑیاں چھاڑی نے اچھے یار ایک مزاق کے انداز سفر چلنے جانے باقی صاحب ٹھیک نے داری تھے آج کیوں میں انہیں سنت سکول مفت سجائی او حکومت لے گئے دے چھوٹے چھوٹے اگلے دو ادنے بندے تک سنت شریف ر نفرت کیوں اس وجہ کہ سارے شری جہود سارا جی لوگوں کہ لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی اور وہ او اپنی کوشش کی کامیاب ہو لیکن ایسا سان خبر نہیں آئی سال ہوندا کی پہ ایسا ہی سمجھے وی تبدیلی بھی تبدیلی آتی وہ یہو جی تبدیلی آئی ہے بھائی بھی تبدیل ہو گئے آپ سے باہر بھی تبدیل ہو گئے نہ سڈیا باہر شکل اسلام والیا رہی نہ اسلام والے گئے وہ دین کی دی وجہ لال یعنی دین اصل ساشت گردی کے کفار دے نزدیک دی اور یہ لگن والے سارے دہشت گرد ملے برسونے نبی نے ہے اس زمانے دے لوگ دی نفرت کرے جنہوں نفرت دیے وہ تین والن والی فجد نسدا نفرت کردا ہے اور جنو دین نال پیار محبت دین دی قدر دین والیاں ہو سونے بھی نے فرمایا جدو ایسا زمانہ آگیا ایسا زمانہ آگیا گیا فرمایا پھر تیار ہو جائے جو اللہ دیا لاپ نہ دل ہو تین قسم کے ادا نے کربلانا فرمایا پہلا ادا اس قوم آولا سونا ہونا ذالم حکمران مسلط فرما دوسرا راب انہوں نے رسکی چولہا سونا پرکت اٹھا لوگ تیسرا لاپ آئے گا خطرناک سدا خطرناک کتاب فرمایا مرد نہیں ہو سدا ہون تو نسن کین والی خدا کی قسم کر گانا بھولیا اصل اج کل چل پیا رسم کے پیچھے آ رسم پوریا کی لوگوں و وائی پوری کی تھی دینال نہیں لگے اگر این لگ جائیں گے اج کدی والا مولا مقام تیراد فرمایا فرمایا وغیرہ آ گری لخو مائی سچن دکا لکھسو ملتی متی ربے گی نات نے فرمایا فرمایا جیسے کیتا ترمایا دو سجاوا دیاں گا ایک زندگی چ دیاں گا ایک دنیا چ دیاں گا ایک آخر کی دیاں گا پروایا دنیا دی کی سزا دی زندگی تنگ کر دیاں گا معیشت تنگ کر دیاں گا بے شکونی بے سکولی کا شکار کر دیا گا آخرا کچھ آخرا کی سنا فرمائے کل کرکیا پتھر اٹھاوا گا کر کے اٹھاواں گا اندار کرے گا یا مولا دنیا چھان ہے سر ہوں گولہ کر دیتے ہی جواب آوے گا یہ میرے تیر کے ذکر گھٹر کی وی لالان بھی سر ہا گڑا سی تب سارا دل بندہ زلم کا پلان گرم ہوا پیا رو بھی نہ رزک ڈھیر پر برکت کوئی پرانے لوگوں کو گھر دماغ سارا گھر کھانا بندہ کما سارا گھر کھانا سر ہوں پورا ٹبر ہی کما ہاں جی پورا ٹبر ہی کما بڑھیاں سما ہاں مردہ گیا ہوں نہ پوڑی بنتی نشا کچھ بھی نکلو نہ بڑھیا بندے سمیت سارا ٹپ کما پھر بھی پوری ایک دن کی جڑی کمائی آئی اگ بنی کڑی ہو دھروں آئی پھر ادھر اس معاملے میں پوری غور کر تینوں سمجھ آئے ساٹے نر بنیا لگے پے برکت کوئی نہیں رز ہون کے باوجود سکون کوئی نہیں کلبیت ملان کوئی نہیں ہر بندہ پریشان ہے کوئی نظام محاشی پریشان ہے گرتی مسلے چ پریشان ہے کوئی جناب والی قبیلے خاندان دے مسائل چ پریشان وجہ کی وجہ یہ ہوئی ہے وجا تو دور ہوئے آداب ساڈے سر پیمایا تریجا آپ تیجا آداد مرتے ویلے ایمان نسیف اب مت تو سمجھ نادخانہ والے ہیلے بنا لے کے رہ جی عاشق بیٹھے ہیں جنتی بیٹھے ہیں بخشے ہوئے بیٹھے ہیں یہ سب کیوں گئے فرا گیا اپنی دکانداری چلا سو ایک پاس ساری دنیا کے ناط خان کٹھے ہو جانے دوسرے پاس سونے نبی کا فرمان ہو جو میرے نبی نے فرما دیتے ہونا وہ ہوئی ہے تو جو نہیں جو فرمائی مردے ویلے ایمان نسی ہو گئے تو بخش کا کوئی چارہ نہیں کوئی ذات نہیں بلکہ رب سونا خود نہیں معاف فرما تو مرکا پھر واسطے بخش ہے اور تینوں کی پتا ہی مان چ مریا پیا کفر چ مریا پیا مگر پیچھے فرمانے سالت مار دین, اور دین والے تو نفرت کھان دا اختتام او ہی ہوگی وہتہا یہ ہوگی میرے سونے نبی زبان ہے تا میرا آلہ حدرت فرما hormaya wud har jis ki har baat wahai khuda subhanallah subhanallah wud har jis ki har baat wahai khuda ہر جس کی ہر بات وہاں یہ خدا چشمے کوئی سنگی ناراضگی کا اظہار نہ کرے جی بالکل تقریر نہیں سنائی تے نہیں گیتا تھی گیتا میں اپنے ٹائم سے آ گیا تو فرد بنتا سی مجھے وقت نال ٹائم دا تمہوں میں تقریر بھی سنا سارا گھر یہ بھی شیر سن سن کے دیکھ موکی پی اور نشے سنا کما لو تھوڑے شیر سنے اگے چار گھر سنتی بنسی کرنا چسکا آ دی قسم کر گیا نا سی دین دینے مستفا کدی سر دے ترجی دے دے سا بیڑا پار ہو جانے پر ابھی کن نے چسکے جا دین دے ترجیح دیتی سور ہو گئے شیر جناب ہو گئے کچنا پی ہل <سؤال> راؤ گردی جلدی ہو گیا یہ سارے جن کا کام کیتے جاتے اج اچک لوگ بڑے دین کرتے ہیں سر دینے مسکرم کی خدمت واسطے کہ قوم کو کسی طریقے دین پہنچایا جائے بگرنا, علماء دی آدت شریف سادگی بیان کرنا لفظوں کی سورت قوم نے سن کے خط ہوں ستن کرنے پہ اسے واسطے میم پانچ گھنٹے چار پانچ گھنٹے جاتا سنی پہ چیری روڑی پہ میں صرف آؤ سر ہوئی اپنے بلان والے سنگیاستے نہیں گل کر نہیں ہے اگر نہ جقری سننی ہوگی نا پھر تازہ دم سنیا جی تازہ دم بچے نا پھر میں دسیا مولا سوان بار کبو فروچ آخر ناوا نہ گلتظار بھی گلتی لوگوں کا بھی تعلق ہے تقریباً ویلی سڈے ان پتا ہے بھائی تھکی قوم کے اگے سارے چیش کی تقریر نہیں کرنی آگاہ کرنے بے اس چلو کوئی بھی جو میں موجود تھرڈے سامنے بیان کرنا سی محبت سبحان اللہ اللہ بڑا دکھ ہو رہا ہے تھا وہ لوگ نے کس دل توڑ ایسا اٹھایا کہ دل گیا سونه نزیل میں یہ ہوئی کرم کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ تو کریم دلندری نہیں کروں سبحان سبحان اللہ او سلام دا جو آخری شعر ہے سلام اے آتش زل دیر بات تولہ لا باتل توڑیا تو ٹوٹے لو دل جوڑیا سلام اے آت شیزل جی رے بات والے سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے وال سلام ہے آتشیں میرے سونے نبی نے اس صفت نال جو رب سونے نے اپنے سونے محبوب رکھی قربانی مہارت شہد نام شا سی یہ بات تا تارا نہ روایت کردیا نے دوبارہ میرے خجرے سجدا فرمایا سجدہ فرمایا جی فرمایا نے فکر پی گئی ہے میرو فکر پی گئی ہے میرے غم پی گیا وے سونے میں بھی روح مبارک گئی سجدہ you. ساری اساری سمجھ رو کے حال بنیا گیا سی रहबली उम्मती रहबली उम्मती और रहबली उम्मती और रहबली उम्मती या मौला मेरी उम्मत मेहरबान फरमाई मेरी उम्मत बड़ी कमजोर सुभान अल्लाह कितना सुभान अल्लाह ये तमने पीछे कुर्बान जावां آپت صحافت کی نظر چلا پھر کیون ہو سکتا ہے کہ ہوئے صحابی نبی دی زیارت تے پیارے گودانا ہوے سبحان اللہ اے نہیں او سلطنت مار جاواں دامیاں صاحب فرموں دے نے فرمایا قدر پانی دا سبحان اللہ او مچھلی جانے ان بھی سردار سبھی گا دو چلو سارا ایک گار منہ گار بار ایک سرواہے دیا بکریا بکریاں لارے آت پال کڑیا رہے چل دیا رہے چڑھ دیا ساب نے ساب چلوا تھی یار ساڈا ان یار ہوسل بے وسال جدرو چن شرما سورج بھی محبوب ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਸਾਹਬਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਅਬਰੂ ਮੁਬਾਰਕ ਜਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਮਾਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈਆ ਆਪਣੀ ਦਾ ਨਲ ਦੇ ਤੀਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮਹਰੇ ਅਲੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ تو اپن کاشا surkha khake la ਜੰਨ ਦੇ ਮੁਦਗੈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਨਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੁਗਦੀਆਂ ਨੇ ਖਾਨੀਆਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬੈਠੇ ਖੜੋ ਹੋ ਜਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਾਹਬ ਆਇਆ ਨਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਜੁਤਰੇ ਰੇ ਵੇਖਣ دار پتر آمنا دلال سجدہ فرما لیا پتھر بالو کاپ نے متے مبارک دے بڑا مارا ساپ ساؤ کا تاپ کے قدم ایم شریف ایمر مار جا سا گربان جاواں سجدہ فرمایا ہوئے دعا فرما رہے رب ہم رب ہمار امت واسطے دعوا ہو رہی ناش آیا اللہ نے امت کی پخ شش کا پخ شش کا کیا محبوب सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह लुत्फ की बख्शिश का किया वादा महबूब को जब देखा سم کر گیا نا ایسی محبتی نہ کسی ماں نہ سی ماں لگے گی اولاد نہیں باپ دے اندر لگتی ہے نہ ماں لگتی ہے سال محبت بتدی سونے بدکنے والے تاجدار لگتی ہے روایت حدیش کی قطر کے اندر گر جی جدو پاپ ندیش سروس حدرت سیدا مواض بن چپل <سؤال> چپل حدرت بن چپل سرکار जमन का गवर्नर यानी अमीर اپنے صحب فرمایا ادر ادرت نواض بن چبل <سؤال> نے سرکار بھی تو سواری سے سوار ہو جلنا نبی سان نبی نے اپنی محبت فرمایا ہے اپنے لکڑ مال <سؤال> سواری سے سوار آم نند لال لال پیدل پڑ گئے گلام بات ہو رہی نے بن جا نبی پاک سکار مار سرکار کو سمجھا رہے ہیں نسیحت نے کرنی کرنا سوال نہیں سوال نہیں امیری طریقے سکھا رہے ہیں امیری تبادی طریقے سکھا رہے ہیں لوگوں لوگوں میح و طریقے سمجھا رہے ہیں نصیحت فرما رہے ہیں بن جاؤ تو میرے سونے نبی نصیتاں تو کھارے ہوئے فرمہ فرما قال یا معاذ عشاء عشاء انکا عس انک لا تلقانی بعدا میں حالا ولعنک ان تمر بمسجدی وقبري تو پار جاؤ سونے نبی نے فرمایا اے باری او صدائے اپن حال تیری میری ملاقات نہ ہوے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو اپ سرکار تے جان دے ساڈا سجاڑے اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اے ویکھ محبت دا انداز لا اپ جان دے لے اسی جانا اے یار پہلے پہ سمجھا کہ وڈے سدمے چچ جائے سدمے درد بچ سال میری نہ میری میری خبر سم مجھے ہاتھوں آتے میری مرن دو بات میرے خبر میرے واپس میری میری سب کا مال ارب جمال رو لگ پینے رسول اللہ, اللہ اللہ دے رسول فراک رو لگ پی رہی ہے جن جانی ہے کیویں برداش کراں گے 5000 بند ساڈا پھل نہیں مودل دا اسا باقی زندگی کیویں گزاراں اپرون لگ پے رون لگ پے اونجوں میرے سونے لبین وچیا کے مہاد روندا پیا اے سبحان اللہ سبحان اللہ صحابہ رونا وی اپنے انداز جوناس اللہ اکبر ہر بندے پر جن نبی دین کی گلا ਅਹਕਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ہنمان بند آشک بڑا آشک جنان کے بچ لوگ سہادر پڑے ہوش نیا پتا اے نہیں گئی یہ ڈوگلی پلی سی باباشک ندی سونے دینی ہے کام کا پتا ہے نہ حلال <سؤال> کا پتا ہے نہرام کا پتا ہے نہ سنت کا پتا نہ قرآن کا پتا ہے قرآن دے چلیاں روڑیاں سٹیا سے چوک کٹر چاریا سے اور قرآن فروغے جاگیا تھا فرا رائے بزرگ فرما بزرگ فرما فرمایا بھی وہی کرے جن قرآن قدر کی خبر نہیں ہوئی نبی کا قدر دان بھی نہیں ہو نہیں ہو سکتا کدی نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن حبیب خدان اتنے خاص آئے سونے حبیب کے اتنے ہوا ہے حی کی قدر بھی نہیں دراصل دراصل یہ فتنے اے جو زمانے مسلمان قرآن کٹھے نال کیوں مسلمان دی کامیابی تے ترقی رب دے قرآن نال مسلمان دی کامیابی تے ترقی رب دے قرآن نال او تو کیا نہ ترقی کر رہے ہو ترقی جیڑ گئےاں میرے ترس گئے ہو ہم مار گئےاں ترقی تے ترقی داتا گنج بخشوangu ہمیشہ کون سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبکے ترقی دے نو آ رہی ہمیشہ ہمیشہ اج جا قبر دی اباد سبحان اللہ قبر بھی وسدی پئی ہے اینو ترقی آ رہی سبحان اللہ جوڑے نے فرمائی سبحان اللہ ترقی موں ولوس وچ لڑ گئی جنو یاری قرآن نال لاڑے ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਉੱਤਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਰਾਨੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੌਲ ਸੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁਬਾਨ ਅੱਧਾ ਨਬੀ ਦੀ ਕਦਰ ਜਾਣੀ ਏ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਦਾ ਬਤਲ ਤੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਮਾ ਲਿਆ ਕਦਰ ਨਬੀ ਦਾ ਸੁਬਾਨ ਅੱਧਾ ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਜਾਣ نہیں ہٹا سونے نبی دیواری آئیے گھر بار جان مال اولاد اور سارا مٹا دیا شکان جا اور عشق دا دوسرا اصول ہے شک آشک ممزور دار پشکار یہ مجلو چوریا مجلو چوڑی قبلہ تر پی خون د سندگی سی اپنے تن سریا چولہی آرانا کی حال ke ishq mohabbat hi subhanallah subhanallah ਸ਼ੋਕੀ ਤਨ ਪਿਆਵਾ ਹੂ ਜਦੂ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਦੇ ਮਰੀਏ جا لا ان بت ملکانو ہے سوپانو دوسری اے انما اے اے موار اے موار الا الا انما سور سور سارے سن صرف صرف, صرف او ہی ساگے جتقی پرہیزگار سو جی بھی ہو جس جی حال چی ہویمت مطلب ربوت سیل فرما دیتے سونے نمی فرما رہے ہو فرمایا جڑے متقی پرہےدگار نے فرمائی فرمائی چر وہ یار بند کرایا نہیں سمجھ آئی بھائی اپنے بھی غیروں واسطے بھی اپنے واسطے بھی دوسرے جڑے ساڈے پسندی گیر تو آنکھاں جڑے جنگ یعنی دین اسلام دے مسائل کو اگاہ نہیں ہے دکھا رہے ہیں بزرگوں کا موقع تبدیل ہو گیا یہ گل نہیں ہے اور کشتی کلے ہو گئے ہاں ہاں گل نہیں ہے بزرگوں کا موقع فری وہ ہوئی اور کھولے چوڑے بھی کوئی نہیں ہوئے کل آخر کار ساری کرم سکار نے یہ فرمایا کہ یار میں مطلب یہ کیا بڑا روکیا بڑا اس کا مکرم نہیں ویڈیو تک دا منظر عام تلیل نہیں کہ ویڈیو یا تصویر نے اسول قانون بنایا جدو ایک بندے دے قول اور پھیل کے اندر تصاد آ جائے یعنی گل ہوتا ہوئے امر ہو کر فتوا کی ہے اج بھی جائے کوئی میرے کو اسلام میرے شیر اسلام کو فتوا ہو گئی یار ہے. او ہے اور قید نہیں ہے. ایک ہے کہ بندہ بچ نہیں سکتا اس وقت معاشرے کے زمانے اس صورت بن گئی ہے کہ بندہ بچ نہیں سکتا اور جن تک بچ سکتا انہیں کوشش <سطح> مطلب جی ہتھیار ہی ہتھیار نہیں رکھ رہے موقع پر نہیں بدلنا مسئلہ نہیں بدل رہی ایک سورت ہے کہ بندہ بچ نہیں سکتا دوسرا یہ بچ رہا کوشش نہیں کرنا کوشش جاری رکھے اے با کو یہ باوجود اگر کوئی یہ کرے گا اس گناہ ببال شروع کر دین کو آگاہی تو اگر ہوں یہ کام کوئی کردہ یہ تمہیں پتا ہونا چاہیے اچھی طرح سے گل کی کر رہے ہیں سر الگ کیے لاقے مولوی گیا نا بڑی ہو سویرے کسی پوچھا یار مولوی بنے درونی بڑی چرچ بولتے نبی سونے کا فرمان سنالے سرکار نو دلاسا دریا رونی سرفتھی پرہیزگار ہیں جیتے بلا ساروں درما سر فرمایا جا رہا ہے سر مت ہی پرہیزگار نے نل ویلے توجہ فرمانیہ اتحسی فٹا نے اتحسی فرما نے فرمایا بھی سونے بول گل سمجھ آ جانی سی سونے نے اشارہ سونے نے اشارہ فرمایا تیرا تخبے والا رہا تو پرہیزگار رہا ساڈے اس تو اس نظر شریف کا کمال ہے جس نظر شریف نے کمالت اپنے انداز میں آنسروں میں فرمائیے کس کو دیکھا سے پوچھے کس کو دیکھا یہ سے پوچھے یہ پوچھے کوئی چیوار کی ہندرا ساتھ مبارک میرے سونے نبی نے فرمایا تیرا میرا سونے نبی نے گل جل کی تصویر سرو کی ہوئے پڑے اس ya takbaram ko salam subhanallah allah murree subhanallah allah takbeer allah akbar subhanallah ya allah tahqeer allah ya allah tahqeer allah subhanallah deene de aaye baithe deene ni सुभान अल्लाह डोंट डू आई एम एनी सुभान अल्लाह पता लगदा हूं पता लगदा है सोहने नबी ने हजरत मुहम्मद सरकार आजम पता लगदा है फरमान मुबारक तू सोहने नबी ने फरमाया है سڈیا نظر چے دین ملی رکھتے ری سریت رن چدر چ رکھ رہے ہیں اگر کوئی ہوے معاذ بن جبر ورگا وہ آ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں تمہاری گل ہی نہیں ہو روپیہ کمانا اس روپیے نال جا لاکھ لالسا تعریف کم وہ پیسہ رسول نہ لباس شریعت والا نہ شکر شریعت والی جو ماشا کے بچوں کو جناب سامنے بھی آئے ہوئے ضرور آئے مس جنوب اپنے چہرے سے سنت رسول چنگی نہیں لگتی آشک وہ آخے کہ میں نبی دیا نبی ملانکہ دے شاہ پرویش پتھرو نے سونے نبی سونے نبی بھی مارگا بندے کہ جاؤ محمد نو لے لو مار لو مار ہو مرتبہ بنا لای واسطے نبی سونا دعا فرما رہے پروادی تباہی منہ آخ میں زندہ باد گل دے مننی اصل مننی ہے سونے نبی آج کوئی آج کوئی نبی کی شریعت کو آٹ کے آ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں جھوٹ کو گیا اگر کوئی ہوگی مواز بن جبر مر کر بھاوے ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محاس I don't know. ਰਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਿ ਰੱਖਣੀ ਛੱਡ ਲਈ ਜੇ ਫਰਮਾਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਮੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰੂ ਮੇਂ ਕੈਨਾਇਤ ਹੈ ਕੋਰੇ ਸੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਮੇ ਉਹ ਅਬੇ ਨਾ ਕਹਤੇ ਹੈ ਮਾਪਾ ਕੋ متقین پر جان یہ مطلب ہے ہوں نبی نے فرمایا فرمایا ہاتھ صرف ہوئیں دل خاطر دین چلنے سبحان اللہ ہاتھ صرف ہوئیں دل خاطر حکومت مند ہیں آواز پتا الما ہے ہاسرے یہ من صرف چند بندے جاگتے بیٹھے باقی صرف چند بندے جاگتے بیٹھے پہ سو منفی یعنی چار منچلے گئے آج شبہ سرفیوں اپنا کام کی بٹھا جو ہے نا میرے سونے نبی نے فرو سر کوئی نہیں جتوا پر رکھتے ہیں تخوا تہزگاری نکی سو تخوا پافی پرہیزگاری دل دی پاکی راہے پاخی ادو آتی رہی ادو ہی رہی بندہ سونے نوی سونے کے پوچھ لو کیا کہ یار بھاوے میرے خلاف گیا ہے سونے سونے وہ جڑے نا ایسے لوگ نبی دیا نے لجاوے نا پرانے نماز نہ شراب چھوڑے بٹو چھوڑے نہ تاش چھوڑے نہ رٹو لنا بل <سؤال> جائے ساتھ لگی سکے جڑی نبی دشمن پونا وہ آخ لوہے ہے یہ مشین اگر ہوگا ممبتی ہو سونے ندی جڑے کیونکہ میرے سونے نبی شان لاگا چک رہا ہے جاوں سبحان اللہ اوئے اچھے لوگ لگنے دے او لوگ لگدے نے جنہاں اپنے ظاہر بات نو انصاف کیتا ہے جنہوں نے اپ رشینے نو مدینہ بنایا سبحان اللہ اوئے اے دل میرا بندی ہن جڑا بنواش سیا نے یہ وک جا تو بڑا حضرت عمر پال نے حضرت خلاف سرکار کو پوچھا کام شا جی وہ حق کیون بی <تضحق> پوری ہوتا ہے گل کرنی دیم سننا ہول مقد ہونا جب آل مقد آ جائے بہایا جائے تاکہ قوم تھکے نہیں جس ویل کا مانا ادے بندے بے چارے مجبور ہوتے ہیں فیکٹری مستری ساری جناب رات بج رہا ہے سویر چھ بجے کام سے جاستے وقت نوشت کروایا کرولہ سونا سونا اپنے سونے محبوب رامت کروا